روحمان قرآن پھر وہ پارے سر جڑ کے یہ آیا ہے اور تیرویں رہ پارے کی یہ آخری آیات ہے سورہ ہجر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس میں چھ رو ننانوے آیاتیں چھ سو چون قلمیں اور دو ہزار سات سو ساٹھ فروخ ہیں ہجر کا معنی ہوتا ہے روک دینا بند کر دینا اس سورہ مبارکہ میں اگے انشاءاللہ لفظ ہجر کی وضاحت آئی مجموعی طور پر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت اور انسانوں کے دشمن اول شیطان کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے اس نے اس انسان کے عظمتوں سے انکار کیا اور کس طرح سے اس نے اس انسان کو گمراہ کرنے کے اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائیں اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی حقانیت کا بھی تذکرہ اس پہلے ہی رکوں میں فرماتے ہیں چنانچ وضاحت آئے گی بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد محربان نہایت رحم فرمانے والا ہے علی لام را یہ شروعی مقدعات میں سے ہے اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں دل کا آیا تو کتابیں یہ آیاتیں ایک کتاب کی اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے وہ قرآن مبین اور واضح قرآن کے گویا کتاب اور قرآن اللہ کے اس نازل کرد کتاب کے کلام کے دو صفت فتح ہے کہ وہ ایک واضح قرآن ہے ایک ایسی کتاب جو کہ ایک واضح قرآن ہے اس لیے کہ قرآن کا معنی ہے کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی کتاب ایسے ایک کثرت کے ساتھ پڑی جانے والی کہ جس کے پڑھنے والے کو پڑھنے میں کوئی हो, نہ ہو اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور اس میں بیان ہونے والے احکامات پر اس کے لیے عمل پیرا ہونے میں کوئی مشکل نہ ہو تو یہ جو سورہ حجر کے پہلے آیات ہے اسی پر قہر و فارا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے دوسری آیات سے چھوارے کی ابتدا ہوتی ہے ہی کریں گے وہ لوگ جو منکر ہے لو کانو مسلمین کاش کہ وہ لوگ مسلمان ہوتے یعنی اپنے بارے میں وہ یہ عرضوں کریں گے کفا موت کے وقت قبر میں حشر میں وہ یہ ارضو ہی کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے اللہ فرماتا ہے ضرور ہم چھوڑ دیجیے ان کو یہ کھلو کہ وہ کاٹے رہیں وہ تمتع اور فائدے اٹھاتے رہیں وہ یلہم العمل اور انہیں غف غفلت میں مبتلا کر رکھتا ہے ان کی امیدوں نے فصوف یعلمون سو جلہ و لو جان لیں گے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ضروریات کے لیے دنیا اور دنیا کے اندر ضروریات کے سامان ہو رکھا ہے اور اللہ تبارک متعدد نے انسان کو یہ فہم اور عقل دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک مطالعہ کی دنیا میں پیدا کی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھائے لیکن اس فائدہ اٹھانے میں اتنا ڈوب نہیں جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آخرت کی فکر سے بے فکر ہو جائے اور غافل ہو جائے دنیا کے نعمتوں سے مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے دونوں کے فائدہ اٹھانے میں فرق یہ ہے کہ مسلمان فائدہ اٹھاتے ہوئے حلال اور حرام کا خیال کرتا ہے اس لیے کہ اس کے آخرت اس کے موت اس کا حساب اور کتاب اس کی پیش نظر ہوتی ہے اور غیر مسلم کافر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور بے فکر ہو کے فائدہ اٹھاتا ہے حلال اور حرام کا کوئی اس کے پیش نظر کوئی قید نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ اس چیز کے متعلق حساب اور کتاب کی قیدی نہیں ہے اللہ تبارک کو اطالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے ان کو ان کے غلط فیموں میں ان کی خواہشوں نے مبتلا کر دیا ہے کہ شاید یہ ہمیشہ رہیں گے لیکن جلد انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ یہ ہی سوچتے ہیں وہ محض غرمی تھی وہ حلق نام قریط اور کوئی بستی ہم نے ہلاک نہیں کیے اللہ ودہ کتاب معلوم مگر ان کے لیے تھا ایک وقت لکھا ہوا مقرر یعنی ہر ایک کام کے کرنے کے لیے اللہ نے پہلے سے سب کچھ مقرر کیا وہ ہوتا ہے میں تصن سبقت کرتا ہے کوئی فرقہ اپنے مقرر وقت سے نہ پیچھے رہتا ہے بقالو اور وہ لوگ کہتے ہیں يَا وہ شخص نزل جس پر اترا ہے یہ قرآن ان نقل مجنون بے تو ہے اللہ تبارک کو بتانا مشرقین کہ ان الفاظ کو یہاں پہ بیان فرما رہا ہے کہ جو وہ بد استزار اور استخفاف اور مزاح کے طور پہ کہا کرتے تھے یعنی آپ سر سے آگے بڑھ کر خدا کے یہاں سے قرآن لے آئیے دوسروں کو احمق اور جاہل بتانے لگے بلکہ ساری دنیا کو ان لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں اس لیے انہوں نے ایسے باتیں کہنے شروع کیے کہ ساری دنیا کے لوگ ایک طرف اور یہ دوسری طرف ہے اگر آپ سچے ہیں؟ اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے اس استحصال اور اس چیلنج کے جواب میں کہ میں ذیل المالکتہ ہم نہیں اتارا کرتے فرشتے اللہ بالحق مگر ایک کام کو پورا کرنے کے لیے اور اس وقت نہیں ملے گی اذا الرین تب لوگوں کو کچھ بھی مہلت یعنی جب ہم فرشتے حاضر کر لیں گے تب اس وقت کے لوگوں کو مہلت نہیں ملے گی جو اس طرح کی باتیں کر سکے اس طرح کے تم کر رہے ہو جہاں تک قرآن کے بارے میں تم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مجنون کا کدام ہے تو ان ذکر بے شک ہم نے اتاری ہے یہ نصیحت وہ انہ حافظ اور ہم آپ اس کے نگاہان ہیں ہم خود اس کے محافظ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے صرف یہ نہیں کہ الفاظ کے حفاظت فرمائی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے معنی کی بھی حفاظت فرمائی ہے اس لیے کہ قرآن اس ساری چیزوں کی مجموعی کا نام ہے تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ ہے مامون الرشید کے دربار کا کہ مامون کا یہ عادت تھی کہ کبھی کبھی اس کے دربار میں علمی مسائل پر بحث اور مباحثے اور مذاکرے ہوا کرتے تھے جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی بھی آ گیا جو صورت اور شکل اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز عدمی معلوم ہوتا تھا پھر گفتگو کی تو وہ بھی فصیح اور بلیغ اور آخرانہ گفتگو تھی جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو اس نے اقرار کیا کہ ہاں مامون نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آبا و اجداد کی دین کو نہیں چھوڑتا بات ختم ہو گئی یہ شخص چلا کیا پھر ایک سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا اور مجلس مذاکرہ میں اسلامی نقطہ نظر کے موضوع پر اس نے بہترین تقریر اور عمدہ مقالہ پیش کیا مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس شخص کو بلا کر کہا کہ بھئی تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال آئے تھے اس نے جواب دیا بھائی ہاں وہی ہوں مامون نے پوچھا کہ اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا پھر اب مسلمان ہونے کا کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ میں یہاں سے لوٹا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا میں ایک خطات اور خوش نویس آدمی ہوں کتاب لے کر فروخت کرتا ہوں تو اچھی قیمت سے فروخت ہو جاتی ہے میں نے امتحان کرنے کے لیے نسخے کتابت کیے جن میں بہت جگہ اپنے طرف سے کمی بیشی کر دی اور یہ نسخے لے کر میں کنی میں پہنچا یعنی یہودوں کی عبادت خانے میں یہودی نے بڑے رغبت سے ان کو خرید لیا اسی طرح انجیل کے تین نسخے کم و بیشی کے ساتھ کتابت کر کے نفارہ کے حفاظت خانے میں میں لے گیا وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منظرت کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے خرید لیا پھر یہی کام میں نے قرآن کے ساتھ کیا اس کے بھی تین نسخے عمدہ کتابت کے ساتھ میں نے اپنے طرف سے کمی بیشی کر کے تیار کیا ان کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکل نکلا تو جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہیں یا نہیں جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دی اس واقعہ سے میں نے یہ سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس کے حفاظت کے کی ہوئی ہے اس لیے مسلمان ہو گیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی نے اس کے محافظت کی ذمہ لی ہے اور محافظت کی جو ذمہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے بعضوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے اور وہ اس پرانی مسجد کے حفظت کرنے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور وہ بچے چھوٹے چھوٹے عمروں میں اتنے بڑی کتاب کو بغیر کسی غلطی اور بغیر کسی کمی اور کشی کے آسانی کے ساتھ اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کر لیتے ہیں یہ پرانی مجید کے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے اختیار کیا رکھا ہے ورنہ اس قرآن کے مقابلے میں کسی بھی دوسری زبان کی کتاب جو اس سے کئی گنا چھوٹی کیوں نہ ہو وہ اگر کسی بچے کو دے دیا جائے کہ بھی اس کو یاد کر کے اس کو پھر محفوظ رکھیں اپنے دل و دماغ میں وہ کبھی بھی اس کو محفوظ نہیں کر سکتا لیکن قرآن کے حافظ جو چھوٹے چھوٹے عمروں میں ہوتے ہیں وہ اللہ کے اس قرآن کے حفظ کر لیتے ہیں اور پھر اس حفظ کے بعد اس پہ بڑے نازار رہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل و دماغ میں ڈالا ہے أَرْثَنَّا مِن قبل اولین اور یقیناً ہم بیچ چکے ہیں آپ سے پہلے اگلے فرقوں میں بھی اپنے رسولوں کو وَمَا مِن رسولٍ اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول كانوا مگر ہوئے وہ ان کے ساتھ مذاق کرنے والے نسل کو مجرمین ایسے ہی ہم بٹا دیتے ہیں نافرمانی کرنے کو مجرموں کے دلوں میں لائی امنوں نبی ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں قد خلط سنت القرین یقیناً گزر چکی ہے تاریخ پہلے لوگوں کی کہ پہلے بھی مجرم اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لائے اللہ فتح علیہم باب امن سنبھائے اور اگر ہم کھول کھولتے ان پر دروازہ آسمان سے فضل ہی اور اور پھر وہ سارے دن اس میں چڑھتے رہے لقالو تبھی تب وہ کہیں گے ان نما سکرت اب سورونا ہمارے آنکھیں باندھ بھی گئی ہیں بلقام مسحون بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ جن پر جادو وق ہے یعنی یہ کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں اور پیغمبروں کے تعلیمات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں چائیں جی کہ ان کو کتنے بڑے بڑے جرامتوں سے گزارا جائے معجزات سے ان کو گزارا جائے آسمانوں پر ان کو چڑھایا جائے تب یہ آسمانوں پہ چڑھنے کے بعد جب واپس اتریں گے تو کہیں گے جی ہم پہ جادو ہوا ہے یعنی یہ پھر بھی مان نہیں لائیں گے لہٰذا ایسے لوگوں کے باتوں پر توجہ نہیں دینے چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلاب میں غلطیوں کے نکالنے کے درپے ہو چکے ہیں اور کا جرمیاں تلاش کرتے ہیں فضول وقت طے کرتے ہیں ان کے ایسے فضول کاموں اور فضول گفتگو اور فضول تحریرات کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ جو نہیں مانتے وہ نہیں مانیں گے چاہے ان کو من کتنی ہی دلائلوں کے سامنے خط کی جائے باخر تعوان الحمد للہ جسم اللہ الرحمن چودھ پار سر حجر کی یہ دوسرا رکو ہے اور یہ رقو آیت نمبر سولہ سے لے کر آیت نمبر چھبیس تک کی آیتوں پہ مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت اور اپنے عظمتوں کا تذکرہ اس رقو میں بیان فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوؤں کو دعوت فکر دیتا ہے کہ بھائی اگر تم نے اللہ کے قدرت اور عظمت کو معلوم کرنا ہے تو اللہ کے اس کائنات میں اللہ کے پیدا کی ہوئی مخلوقات پہ تمہیں اللہ کے عظمت اور اللہ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا چنانچہ ہے جناکہ شج و اتحق اللہ اور یقینا ہم نے بنائے ہیں آسمان میں برج وہ اور ہم نے رونق دی ان کو لن ناظرین دیکھنے والوں کے لیے وہ اور ہم نے محفوظ رکھا اس کو مینکل شیفیم ہر شیتان مردود سے چمکتا ہوا انگارا اللہ تبارک و تعالی ان آیاتوں میں اس بات کا تذکرہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں میں بڑے بڑے برج بنائے ہیں جو دیکھنے والوں کو بڑے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں برج بڑے محل اور قلعے وغیرہ کے لیے بولا جاتا ہے مفسرین میں حضرت مجاہد قفادہ اور ابو صالح وغیرہ نے اس جگہ برج کی تفسیر بڑے ستاروں سے کی ہے اور اس آیات میں جو ان بڑے ستاروں کا آسمان میں پیدا کرنا احشجاج ہے یہاں آسمان سے مراد فضائے آسمانی ہے جس کو آج کل کے اسلام میں خلا کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں میں آسمانی دنیا میں بڑے بڑے ستارے پیدا کی ہے اور وہ اتنے بڑے ہیں جیسے کہ گویا بڑے بڑے محل اور زمین سے دیکھنے والے جب ان ستاروں کو دیکھتے ہیں تو انہیں وہ بڑے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں دوسرا فائدہ کہ اس ستاروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آسمان کے راستوں کے محافظت فرماتے ہیں کہ جب وہی وہ نظر ہوتی ہے تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ان فرامین کو انسانوں تک پہنچنے سے پہلے پہلے کچھ چوری کر لیں اور اپنے سے وابستہ لوگوں تک وہ پیغام کسی طریقے سے پہنچا دیں تاکہ وہ ان کی پیشنگیاں کر دیں اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائے ان کی باتوں پر اعتماد کرنے لگ جائے یہ پیشنگی کرنے والے ہیں کہ بھائی انہوں نے خبر پہلے سے بتا دی تھی اور بعد میں یہ واقعہ ہو گیا لہٰذا یہ تو بڑے غیب کا علم جاننے والے ہیں روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے جناب کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ آسمان کے کناروں پہ پر گھومے پھرے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ قرآن مجید کو نازل فرمانا شروع کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمانوں کے دروازوں پہ بٹھایا تاکہ وہ کسی بھی شریع شیطان کو اندر گھسنے کی اجازت نہ دیں اور ساتھ ساتھ ستارے تو پہلے سے ہی موجود تھے لیکن اللہ نے ان کے ڈپٹی یہ مقرر فرما دی کہ اگر کوئی شیطان زبردستی چورے چپ کے اللہ کے اس حکم کے بارے گفتگو کرنے والے فرشتوں کے باتوں کو سننے کی کوشش کرنے والے شیطان اگر چپکے سے گھسنا چاہے اندر تو یہ ایک گولے کی صورت میں اس کے پیچھے لگ جائے اور اس کو تباہ کرتے اس کو جلا دے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو یہ بندوبست فرمائیں میں بڑا مضبوط کہ شیطان آسمانوں پر نہیں جا سکتا لیکن اس کے باوجود بھی شیطان اگر اپنی سرکشی کی وجہ سے کوشش کریں تو پھر یہ شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں جسے کہ آنے والے آپ میں ہے اللہ من اس مگر جو چوری سے سن گا بات کو تو فقت باہو شہاب مبین اس کے پیچھے بڑا ایک چمکتا ہوا گھر اب یہ شہاب ثاقب کیا ہے ان آیات سے ایک تو یہ بات ثابت ہوا کہ شیاتین کی رسائی آسمانوں تک نہیں ہو سکتی ابلیس کا تخلیق آدم علیہ سلاط کے وقت آسمانوں میں ہونا اور آدم اور حو علیہم السلام کو دھوکے میں مبتلا کرنا وغیرہ یہ سب آدم علیہ سلاط وسلام کی زمین پر نزول سے پہلے کے واقعات ہے اس وقت تک جنات اور شیاتین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع نہیں تھا نظور آدم علیہ سلاط اور شیطان کو نکالنے کے بعد یہ داخلہ ممنوع ہے جن کے آیات میں اللہ تبارک بطا کا ذکر ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحثت سے پہلے تک شیاطین آسمانوں کی خبریں فرشتوں کے باہمی گفتگو سے سن لیا کرتے تھے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شیاتین آسمانوں میں داخل ہو کر کے سنتے تھے اس لیے کہ اللہ تبارک مطالعہ کے سیات میں کہ نقو من ہاں مقاعدہ کے الفاظ یہ معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ چوروں کی طرح آسمانی فضا میں جہاں بادل ہوتے ہیں چھپ کر بیٹھ جاتے اور سن سنجیا کرتے تھے ان الفاظ سے خود بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحث سے پہلے جنات اور شیاتین کا داخل آسمانوں میں ممنوع ہی تھا مگر فضائیں آسمانی تک پہنچ کر چوری چپ وہ کچھ نہ کچھ سن لیا کرتے تھے بحثت نبوی کے بعد حفاظت وہی کا یہ مزید سامن ہوا کہ شیاتی کو اس چوری سے بھی بذریعہ شہاب ثاقب روک دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاروبہ مدد نہ اور ہم نے زمین کو پھیلایا وہ القائنا اور ہم نے رکھ دیے زمین میں روا سیا بوجھ یا پہاڑ وہ ہم بتنا اور ہم نے اگائے اس زمین میں یا ان پہاڑوں میں من گل شہ موزون ہر چیز ایک اندازے سے شہاب ثاقب جو کہ گزشتہ آیات میں وہ گزرا ہے چلنا تبارک و تعالیٰ نے اس کو حفاظتی وہی کے لیے شیطان کو مارنے کے واسطے پیدا کیا ہے کہ ان کے ذریعے شیطان کو دفع کیا جاتا ہے تاکہ وہ فرشتوں کے بات کو نہ سن سکیں اس میں ایک اسٹال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فضائے آسمانی میں شہابوں کا جو وجود ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس سے پہلے بھی ستارے دورنے کا مشاہدہ کیا جاتا تھا اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ شہاب ثاقب شیاتین کو دفع کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں جو جہاں دی نبوی کی خصوصیات میں سے ہیں اس سے تو بظاہر اس بات کی تصدیق ہوتی ہے اور اسی بات کی تقویت ہوتی ہے جو فلاسفر کا خیال ہے کہ شہاب ثاقب حقیقت کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ افتاب کے تمادت سے جو بخارات زمین سے اڑتے ہیں ان میں کچھ تشگیر مادی بھی ہوتے ہیں اور یہ اتشیر مادے اوپر جا کر جب ان کو آفتاب یا کسی دوسری وجہ سے مزید گرمی پہنچتی ہے تو وہ سلوک اٹھتے ہیں اور دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا ستارہ ٹوٹا ہے اس لیے محاورات میں اس کو ٹوٹنے ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی زبان میں بھی اس کے لیے ان قواق کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اسی کے ہم مانا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تعارظ اور اختلاف نہیں ہے زمین سے اٹھنے والے بخارات مشتر ہو جائے یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی کوئی باعد نہیں ہے کہ کسی ستارے یا سیارے سے کوئی شولہ نکل کر کے گرے اور ایسا ہونا عام عادات کے مطابق ہمیشہ سے جاری ہو مگر بحث نبوی کے پہلے ان شولوں سے کوئی خاص کام نہ لیا جاتا تھا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بحث کے بعد ان شہابی شولوں سے یہ کام لیا گیا کہ شیاتی جو فرشتوں کی باتیں چوری سے سننا چاہیں ان کو اس شولے میں سے مار بگایا جائے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے حضرت عبداللہ اللہ عنہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شاد ہے کہ آپ صحابہ کے ایک مجمع میں تشریف فرماتے آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم زبان جہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے اس ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھا کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ پیدا ہونے والا ہے یا کوئی بڑا آدمی مرے گا یا پیدا ہوگا آسرما کہ یہ لگو خیال ہے اس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ شعر تو شیاتی کو دفع کرنے کے لیے پہن جاتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہاب ثقاقت کے مطابق جو کچھ فلاسفہ نے کہا ہے وہ بھی قرآن کے منافی نہیں ہے اس لیے کہ فلاسفہ شہاب ثاقب کے بارے جو کہتے ہیں اس کی وضاحت پہلے میں نے حرض کر دی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی زمین سے بخارات اٹھتے ہیں اور پھر جب ایک خاص درجے بھی پہنچتے ہیں اور تو وہ آگ ان کو لگ جاتی ہے اور پھر وہ روئے زمین پر رہنے والوں کو ٹوٹتے ہوئے ستاروں کی طرف دکھائی دیتے ہیں تو اسلام نقطۂ نظر سے بات یہ ہے کہ زمین سے اٹھنے والے بخارات ہو یا سیاروں سے ٹوٹنے والے حصے ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ پہلے سے ہی جاری ہو لیکن پہلے ان سے وہ کام نہ हो جاتا ہو کہ جو مجید کے نزول کے وقت سے ان سے اللہ تبارک و تعالی نے لینا شروع کیا اللہ تبارک و تعالی کے احساس ہے جان مالک اور ہم نے رکھا تمہارے لیے اس زمین سامانی معیشت کو ملس تم لہو اور ان کے لیے بھی ہم نے سامان معیشت رکھا زمین میں جن کو تم رزق نہیں دیتے ہو کتنے کیڑے مکوڑے درندے پرندے اور دیگر حشرات العم ہے کہ انسان ان کے رزق رسانی کا ذمہ دار نہیں ہے اللہ تبارک وطادہ اس پہاڑوں کے تخلیق اور زمین کے تخلیق کے ذریعے ان کے لیے بھی عروضی پہنچانے کا اسباب پیدا فرماتے ہیں بہ منشان خزہ ان ہوں اور کوئی چیز ایسے نہیں ہے کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں بمانزل ہوں اللہ کے قدرم معلوم اور ہم اتارتے ہیں اسے ایک متعین اندازی سے اور ہم چلاتے ہیں ہواؤں کو کیونکہ رس بھری ہوتی ہے فن ضلع ماہ پھر ہم اتارتے ہیں آسمان کی طرف سے پانی فاسقینہ کو منہ ہوں پھر ہم وہ پانی تمہیں پلاتے ہیں وہ ماہن تم لہو گی خادنین اور تمہارے پاس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس آسمان سے برسنے والے پانی کو خزانہ کر سکو اس کو جمع کر سکو اس لیے کہ انسان کتنا پانی جمع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ احسانات ہیں کہ پانی اس تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو ذخیرہ کرنے کے آسباب بھی پیدا فرمائے ہیں اور وہ زمین سے نکلنے والے چشموں کی صورت میں اور زمین میں کھود کر نکالے جانے والے کنو کی صورت میں بورہنگوں کی صورت میں وہ انداز اور بے ہم ہی ہے جو کہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں وہ نحم الوارسون اور ہم ہی ہیں سب سے پیچھے رہنے والے یعنی دنیا میں لوگ جن چیزوں کو اپنا ملکیت قرار دیتے ہیں وہ چلے جائیں گے یہ سب کچھ چیزیں آخر میں ہمارے پاس ہی رہیں گے و لقت علمستقطمین امن کو اور یقیناً ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو ولقت عالم المسترین اور ہم جانتے ہیں تم میں سے پیچھے رہنے والوں کو یعنی تم میں سے جو نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں ہمارے وہ علم میں ہیں اور جو نیکیوں کے حصول کے وقت سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے رہتے ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہیں وہ ان رب کا ہوا ہوں اور بے شک رب وہ ان سبوں کو جمع کرے گا ان حکیم العلیم بے شک وہی حکمت والا خبردار ہے اور وہ اسی لیے ان کو جمع کرے گا کہ وہ ان کے اعمال کا ان سے حساب اور کتاب لیں اور وہ اعمال کہ جن کا اللہ تبارک تعالیٰ پہلے ہی سے علمی رکھتا ہے تو ہر انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میرا رب میرے تمام اعمال سے باخبر ہے اس لیے وہ ایسے امال کریں کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا زندگی کے اعمال کے ریکارڈ کو اس کے سامنے رکھیں تو پھر اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر یہی بات واضح فرمانا چاہتا ہے کہ خود کو اگر شرمندگی سے بچانا ہے تو اپنے اعمال کے اثر نو جائزہ لو ان میں سے جو کمزوریاں ہیں اسے ختم کرو اور نیکی کی طرف آگے بڑھو باخردانہ الحمد للہ رب العمین چودہ پارے من من کی یہ تیسری رقوع ہے اور یہ رقو آیت نمبر چھبیس سے لے کر آیت نمبر پینتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں تخلیق آدم کے ابتدائی مراحل کا تذکرہ ہے اور اللہ تبارک وطادہ نے کتنے احسانات اور انعامات کیے انسانوں کے اوپر کتنے عظمتوں اور رفتوں کے درجوں پر اسے فائز کیا اور اس انسان کے وہ کون سے مخالف ہیں کہ جس کو انسانوں کے یہ عظمت اور رفت اور یہ بزرگی اور یہ احترام اور یہ شرافت ہضم نہیں ہو رہا یعنی ابلیس اللہ تبارک کو وطالہ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو انسانوں کو چاہیے کہ اپنے اس ازلی دشمن اور مخالف سے بچائیں کہ وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان نہ نا بنا دیں جس سے کہ وہ خود نافرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو یعنی اس نوع کے اصل اول حضرت آدم علیہ السلام کو بچتے ہوئے مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی تھی اس سے پیدا کیا یعنی پہلے گارے کو خوب خمیر کیا کہ اس میں بو آنے لگ جائیں پھر وہ خوش ہو گیا کہ خوش ہونے سے وہ کن کن بھولنے لگے جسے مٹی کے برتن چٹکی مارنے سے بچا کرتے ہیں پھر اس خوش گارے سے آدم علیہ سلاد و سلام کا پتلا بنایا جو بڑے قدرت کے علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاد ہے خلق مل انسان اور ہم نے بنایا ہے انسان کو من سب ساد ان کن کناتے ہوئے ہم مصنون ایک ہاست مت دی گاری سے والجان جان نہ خلق نہ ہوں اور جان کو یعنی جنات کو ہم نے پیدا کیا من قبل اس سے پہلے یعنی اس کے تخلق আদম سے پہلے من نارن آگ کے اسموم گرم دو سے و اذ قال ربك للملائکۃ اور جب کہا تیر رب فرشتوں سے انی خالق بشرا کہ میں بناؤں گا ایک آدمی من صلصال من حمئ مسنون ایک کڑکناتے ہوئے مٹی سے ٹھیک فخ میں, میں روحی اپنے طرف سے جان فقو لگو تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ پہلے سورہ بقرہ میں یہ سارے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ ہو گزرے فصل منا اکت الرحم تب کیا ان سب فرشتوں نے اج مل کر اللہ ابلیس ابلیس کے ابا وہ نامانا یو نما ساجدین کے وہ ساتھ ہو سیدھا کرنے والوں کے یعنی اس نے فرشتوں کے ساتھ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے عظمت کے قائل ہونے سے انکار کیا اور فرشتوں نے جہاں عظمت کے قائل ہو کر سیچ تعظیم بجائے لائے تو یہ شیطان مہا کر رہا اللہ نے فرمایا فرایا مانا کا کیا ہوا تج کو اللہ تکون من تکن کہ تو نہ ہوا سیدھا کرنے والوں کے ساتھ قال شیطان کہنے لگا دم اکن میں وہ نہیں لہجہ کہ میں سیدھا کروں لبشرن ایک انسان کو خرق کرو مسنون کہ جس کو تو نے پیدا کیا ہے ایک بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کے بنی ہے اللہ فخرج منہا تو نکر جائے رجیم تو تو بڑا مردود ہے اور قیامت کے دن تک, کے دن تک شیطان کہنے لگا ربی رب تو مجھے مہلت دیجیے اللہ یہ وسون اس اٹھائے جانے والے دن تک کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں اللہ نے من پس تو ہے ان میں سے جن کو ڈھیل دیا جائے گا یعنی جا تجھے قیامت تک کے لیے میں مہرت دیتا ہوں الیوم المعلوم مقرر وقت کے دن تک. اب جب شیطان کو مہرت ملی تو شیتان کالا کہنے لگا رب اے میرے رباں اغویت نے جیسا مجھ کو سیدھے راستے سے کھو دیا میں بھی ان سب کو بہار دکھلاؤں گا زمین میں اجمائین اور میں ان سبوں کو گمراہ کر دوں گا اللہ اباد مہلسین سوائے ان کے جو ان میں سے مخلص بندے ہیں یعنی شیطان نے اللہ کے سامنے کڑے ہو کر چیلنج کر دیا کہ میں اس انسان کو سرات مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صراط مستقیم یہ راستہ ہے مشتقسی ان عبادی علیہ سلطان بے شک جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر کچھ دا زور نہیں چلے گا مین الغین مگر جو تیرے راستے پہ چلے گمراہ ہو جانے والوں میں سے ان جہن مل اجمائین دو ذخ و ہے تم سبوں کا لہ سب تو ابواب اس کے ساتھ دروازے ہیں لیکن لبام اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے مقصوم لوگ ہیں تقسیم شدہ کہ کون سے دروازے سے کس درجے کے مجرموں کو داخل کر دیا جائے گا یہ اللہ تبارک وطالعہ نے پہلے سے طے پہ فرما دیا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے شیطان کے اس قسم اور شیطان کے اس آدم کے جواب میں اپنے اس کبریائی کا اظہار فرمایا کہ تو اگر میرے بندوں میں سے کچھ کو اپنا تعبیر بنائے گا اور ان میں سے جو تیرے پیروی کریں ہیں تو تجھ سمیت ان کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تم سبوں کا ٹکانا جہنم ہوگا وہ جہنم کہ جس کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے مختلف اعمال کرنے والے مختلف ٹولیوں کی صورت میں قیامت کے دن جہنم کے ان دروازوں سے داخل کر دیے جائیں گے. تو اب میرے ان بندوں کی مرضی ہے کہ ان میں سے کون تیرے باتوں پہ عمل تیرا ہی اختیار کرتا ہے اور خود کو خود سے جہنم کا ایندھن بنا لیتا ہے اور کون تیرا انکار کرتا ہے تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس سرکشانہ بڑھ کے مقابلے میں اپنے عزت اور عظمت کا اس طرح سے اظہار فرمایا جن پارے سورہ پورے سورائے چھوتے رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر پینتالیس سے لے کر آیت نمبر اکسٹھ تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے گزشتہ رکو کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس دمکی کے جواب میں کہ جو اس نے اللہ کے حضور کڑے ہو کر کے کہا تھا کہ ردی کریم جو تون نے مجھے مہرت دی ہے قیامت تک اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تیرے بندوں کی اکثریت کو اپنا تابع فرمان بنا دوں گا اور تو ان میں سے اکثریت کو اپنا نافرمان اور میرے پیروکار پاؤ گے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر سنو کہ تم سبوں کا ٹکانا جہنم ہے ایسے جہنم کہ جس کے ساتھ دروازے ہیں اور کس دروازے میں سے کس نوعیت کے مجرموں کو داخل کیا جانا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر تقسیم کر دیا ہے اب اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں میں سے ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے تابع فرمان ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرما دے گا اور یہ صدا سلامتی اور امن کے ساتھ رہیں گے سنانچہ اللہ تبارک وطالعہ کے ارشاد ہے ان المتقین یقین المطین فی جنات و غیون وہ بابوں میں اور بہتے ہوئے چشموں میں ہوں گے متقین کی تفسیر پہلے شاید ہو گزری ہے جس کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات پر پابندی کے ساتھ کاربنگ رہنے والا ہو جو امور کرنے کے ہیں اس سے کرنے والا ہو اور جن امور سے بچنا ہے اس سے بچنے والا ہو اس کو متقی کہا جاتا ہے سلامن کہ ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ بسن سلامتی سے آمین امن کے ساتھ خاطر جمع رکھتے ہوئے معافی سدور <غِلِّن> ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے اور وہ یہ کہ دنیا میں کئی مسلمان ایسے ہیں کہ باوجود دونوں فریقوں کے مسلمان ہونے کے آپس میں ان کے اختلافات رہتے ہیں آپس میں وہ دوسروں کے لیے دل میں کینا بغض اور حسد رکھتے ہیں تو جب یہ اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک تکلیف تخلیق عمل ہے اس لیے کہ جس شخص کے دل میں دوسری کے لیے حسد ہو جس شخص کے دل میں دوسری کے لیے بغض ہو کی نہ ہو جذبہ انتقام ہو تو اس, اس کو وہ ہر وقت پریشان کیا رکھتا ہے کہ کس وقت یہ اپنے فریق مخالف پہ حملہ عبر ہوگا تاکہ اس سے اپنے اس انتقام کے جذبے کو ڈنڈا کر دیں کہ جس کا لاوا اس کے دل میں حسد بغض اور کینے کی صورت میں پک رہا ہے اور ابل رہا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ ایک تکلیف عمل ہے اور جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں وہ امن اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے تو جو مسلمان دنیا میں اس طرح رہے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ تبارک وطالعہ کے ارشاد ہے کہ وہ نزانہ معافی اور ہم نکال بہر کر دیں گے جو کچھ ان کے دلوں میں ہیں من الن ہفگیوں میں سے احوانند بنا کر کہ جو اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کے سامنے پانی کے جو دو چشمے پیش کیے جائیں گے پہلے چشمے سے وہ پانی پیئیں گے تو ان سبوں کے دلوں سے باہمی رنجس جو کبھی دنیا میں پیش آئی تھی نہیں اور تری طور پر اس کا اثر آخر تک موجود رہا وہ سب جھر جائیں گے اور سب کے دلوں میں براہمی الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی کیونکہ براہمی رنجش بھی ایک تکلیف دے اور ایک عذاب ہے اور جنت ہر تکلیف سے پاک ہے حضرت علی ربی اللہ تعالی عنہ اسی آیات کے متعلق فرماتی ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں اور طلحہ اور زبیر ہوں انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دلوں کا وبار جنت میں داخلے کے وقت دور کر دیا جائے گا ان کا اشارہ ان اختلافات اور مشاجرات کی طرف ہے جو ان حضرت اور حضرت علی کے درمیان پیش آئے تھے یعنی جنگ سشین اور جنگ جمل کی صورت میں کہ ایک طرف تو حضرت علی اور دوسری طرف تنہار زبیر اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ اور اسی طریقے سے حضرت امیر رضی میرے مامی اور ربی ابا ہوتا حضرات میں لڑائیاں ہوں گی اور بےشمار صحابۂ کرام ان جنگوں میں آپس کے جنگوں میں شہید بھی ہوئے گئے تو ظاہر بات ہے کہ جنگ کسی انتقام کی جزدے کے جذبے کے تخت ہوتے ہیں لیکن ان کا یہ جذبہ انتقام اپنے ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ اہل کے اللہ مطالعہ کے لیے تھا کہ ہر ایک فریق کا اپنے رائے کے بارے میں یہ خیال تھا کہ میرے جو رائے ہیں یہ دین اسلام کے سربرندی کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے اس دوسری کے بنسبت اور اسی ظاہری اختلاط رائے سے مناسبین نے فائدہ اٹھایا ہے ان کو آپس میں لڑا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہم خود فرماتے ہیں کہ میں اور میرے مخالفین کے دلوں سے وہ غبار جنت میں داخلہ ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے حکم سے نکال دیا جائے گا معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی اپنے مخالفین کو ذہن میں نہیں سمجھتے تھے اور اسی طریقے سے جو دوسری فریق ہیں وہ بھی خیر علی ربی اللہ تعالیٰ اور ان کے جو تھے ان کو غلط نہیں سمجھتے تھے یہ تو بعد کے منافقین نے مسلمانوں کے ذہنوں سے اسلامی احکامات کی عزت اور عظمت اور کرامات اور احترامات کو ختم کرنے کے لیے ایسے قصے گڑھ لیے اور ایسے قصے کو انہوں نے ان عظیم لوگوں کے طرف منسوخ کیا کہ جس سے گویا دوسرا فریق تو مسلمان ہی نہیں دکھائی دیتا اور جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے گویا وہ انسان ہی کھلانے کے قابل نہیں ہے اتنے پرو کیے گئے ہیں تو یہ سارے کے سارے اور عبداللہ ابنوبئی کے بیروگار ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کے ناموں پر ان کے طرف اپنا نسبت کر کے یا ان کا صرف نام لے کے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں ان کے عزتوں عظمتوں اور ان قابل احترام رشتوں تک کا خیال نہیں کرتے جو اپنے صحابہ کرام اور رسول خدا کے درمیان ہے حالانکہ ان کو یہ اختیار قطع حاضر نہیں ہے اس لیے کہ کسی کے اختلافی مسئلے میں منصف وہی شخص قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو ان اختلافات رکھنے والوں سے زیادہ متفق ہو زیادہ عالم ہو زیادہ خدا ترس ہو اور زیادہ مسائل کا سمجھنے والا ہو اور ظاہر بات ہے کہ اس دور کا انسان مسلمان نہ حضرت علی سے بہتر ہے اور نہ حضرت طرح اور بہتر ہے لہٰذا انہیں یہ حاصل نہیں ہے کہ حضرت علی کا نعرہ لگا کر یہ دوسرے صحابۂ کرام کی تفصیل کرنا شروع کریں انہیں کرنا ش... کہنا شروع کریں ان کو مناسب ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہے اللہ و تعالی کا شد ہے کہ ہم جنت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ان کے دلوں سے اس خفگی کو نکال بحر کر دیں گے اور یہ بھائیوں کے طرح تختوں کے اوپر ایک دوسروں کے سامنے ہوئے ہوں لا لایا مصوحوں نہیں پہنچے گی ان کو وہاں کچھ تکلیف و نہ ہوں منہ بے مخرجین اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا یعنی ہمیشہ وہاں خوشحال اور ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے اللہ فرماتا ہے نب عبادی خبر سنا دیجئے میرے بندوں کو انی ان غفور الرحیم یہ کہ میں ہوں اصل بچنے والا مہربان وہ نازابی هو آزاب العلیم اور یہ بھی ان کو بتا دو کہ میرا جو عذاب ہے وہ عذاب ادرناک ہے لہٰذا میرے فرما برداری اختیار کرو اور میرے نافرمانی سے خود کو بچاؤ وہ نب الحمد ابراہیم اور حال سنا دے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا اس دخل والے ہی جب وہ داخل ہوئے اس کے گھر میں فقال کہا سلامہ یعنی السلام علیکم کہا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان نام کو مجلوم بے شک ہمیں تم سے خوف لگتا ہے اس لیے کہ تم لوگ انجان ہو پہلے کبھی دیکھا نہیں بالو کہا انہوں نے لا ہوں جلدی نہیں ان نانو بشروں کا بے بولا ہم آپ کو ایک ہوشیار لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں تو جو آیت میں آیا گزرا ہے کہ آنے والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ کے درمیان گرم دخل ہونے کے ساتھ ہی السلام علیکم کہا تو سلام آپس میں دوسروں کو کرنا یہ اسلامی شعار میں سے ہے یہ اسلامی پہچاننے کے علامات میں سے ہے کہ ایک مسلمان کے پہچان یہ ہے کہ جب وہ اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو السلام علیکم کریں. آنے والا کو سلام کرے چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے اور سلام کے لیے ضروری ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ سلام کیا جائے جس کے پہلے تفصیل ہو بچی ہے یعنی السلام علیکم کے ساتھ صرف ہاتھ ہلانے سے یا گڈ مارننگ وغیرہ کے الفاظ درانے سے اور یہ سلامی مصنوع نہیں ہوتا ہاں اگر آپ کا وہ مسلمان بھائی آپ سے اتنا دور ہے کہ آپ السلام علیکم کا آواز اس تک نہیں پہنچا سکتے تو اس کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ ہاتھ ہلا لیں لیکن اپنی جگہ پر اب آہستہ سے السلام علیکم کہہ دیا کریں تب جا کر کے وہ مسنون سلام ہوگا پھر میری شریک میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نسورہ کے ساتھ کی طرح سلام نہ کیا کرو کہ جن میں سے بعض تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور بعض اپنے ناف کے اوپر اور بعض ہاتھوں کو اٹھا کر کے یہ طریقہ یہود و نسور کا ہے مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ملتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ملاقاتی بھائی کے لیے دعائے خیر مانگتے ہیں سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور اس سلامتی کی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کرنے والے کے لیے سامان معافرت پر رکھا ہوا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سلام کیا اور ساتھ ہی لڑکی کی خوشخبری سنائی فلاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو جبکہ مجھے پہنچ چکا ہے بوڑھاپا فبما تمشر پس اب تم مجھے کیسے خوشخبری سناتے ہو پہلے یہ تفصیل واقعہ ہو گزرا ہے بہادو کہا انہوں نے بشرنا کبھی حق ہم تجھ کو خوشخبری سناتی ہے سچی فلاں سو آپ نیبوں میں سے نہ ہو جائیے خیر میں رحمت ربی ہی. کون ہے وہ جو اپنے رحمت رب کی رحمتوں سے نا امید ہو اللہ والون سے بھائی گمراہوں کی یعنی میرے تعجب کا اظہار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی رحمتوں سے نا امید ہوں لیکن میرے تعجب کے اظہار کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب اس بات کی متقاضی ہے کہ میرے ہاں اولاد نہ ہو آگے ان شاء اللہ آئے گا پارے میں کہ بھائی میں خود بھی بوڑھا ہو چکا ہوں ن بل بالکل ہے وہ تو اولاد کے پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو کیسے اولاد پیدا ہوں گی بہرحال فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی ابراہیم علیہ صد و نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ساری خوشخبری اپنی جگہ لیکن میرے ہاں بیٹے کی پیدائش کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک کو بتا تم فرشتوں کو انسانی صورت میں خصوصی طور پہ میرے پاس خبر خوشخبری سنانے کے لیے بیچ دیں اس لیے کہ اولاد تو نارملی انسانوں پیدا ہوتی رہتے ہیں خال حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا ماہر تمہارے آنے کا اصل مقصد کیا ہے ہو؟ کہ انہوں نے اننا اہ علاقوں میں مجرمین بے شک ہم بیجے ہوئے ہیں گناگار کے خلاف اللہ سلام کے گھر والوں کے ان علم اجمائین بے شک ہم ان سبوں کو بچائیں گے انا ان کی بیوی کے قدرنا جس کے بارے میں یہ طے ہو چکا انمن الغابرین کے بے شک ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ حضرت علیہ سلاۃ والسلام کی بیوی منقوفہ بیوی گھر کے ایک گھر کے اندر رہنے والی لیکن جب اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے تو محض رشتہ ان کو آ، آ، کامیابی سے امکنار نہ کر سکی اور اللہ کے مواخذے سے نہیں بچا سکی اسی طریقے سے کسی بھی شخص کو محض اس کے خاندان کے بزرگی قیامت کے دن کامیابی سے امکن نہیں کر سکے گی اگر اس کے پاس اپنے نیک امان نہ ہو حضور نبی کریم وسلم کی حدیث سے آپ صحت نے حضرت فاطمہ و رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بیٹا نیک امال کر نیک اعمال کر نیک اعمال کر کن مرکبہ ترقید فرمایا تلخین فرمایا بیٹا ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچ لینا کہ آپ کا بابا اللہ کا آخری رسول و پیغمبر ہے وہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کیے بغیر تمہیں جنت میں جائے گا بیٹا قیامت کے دن تمہارے اپنے اعمال ہوں گے اور میرے اپنے اعمال ہوں گے ایک والد کی حیثیت سے دنیا میں جو میرے فرائض اور میری ذمہ داری ہے اپنے بسات کے مطابق, مطابق تو میں ادا کرنے کا پابند ہوں اور ادا کرتا رہوں گا لیکن بیٹا قیامت کے دن آپ کے اپنے اعمال اور میرے اپنے احمد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے دوسری حدیث سے آپ نے فرمایا کہ من بد ابھی ہی لم یوسر ابھی ہی نصب ہو کہ جو شخص اپنے اعمال کی وجہ سے کل قیامت کے دن پیچھے رہا انہیں یعنی کامیابیوں سے امکان نہ ہو سکا تو اس کا حس وہ نصب اس کو کامیابیوں سے ہمکنار نہیں کر سکے گا اگر اس حسب و نصب کے ساتھ اچھے اعمال نہیں ہے حسب و, و نصب بھی اچھا ہو اور ساتھ اعمال بھی اچھے ہو تو پھر سونے بے سہاگی والی بات ہے لیکن اگر اعمال نہیں ہے تو صرف سات کھلانے سے آخرت میں نجات ممکن نہیں ہوگا اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے خاندانی پس منظر کسی کی جنسی پس منظر کسی کے اداکاری اور عمر کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تبارک وطالعہ کے ہاں جو معیار ہے پرکھنے کے لیے اور لوگوں کو اس معیار پر پورا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اعمال اچھے ہوں اور وہ پرکنے والی چیز وہ اچھے اعمال ہے اگر اعمال اچھے ہیں تو ابو جہال کا بیٹا کرما جنت کا مستحق بن جائے گا لیکن اگر اعمال اچھے نہیں ہے تو نو علیہ صلاۃ والسلام کے بیٹے کے والد کے پیغام کے انکار کی وجہ سے غیر بھی یقینی ہوگی اور نو علیہ سلاۃ والسلام کی بیوی اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکے گی لیکن اگر اعمال اچھے ہیں تو فرعون کی بیوی جنت میں جنت کے خواتین کی, کی سردار بن سکتی ہے اس لیے کہ وہاں کے سودے کے ہوں گے حسب و نسب نام اور, جنس علاقے اور زمانے کے نہیں ہوں گے قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ چھو بارے اپارے سورہ حجر کے یہ پانچو رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر ایک سف سے لے کر آیت نمبر اسی تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکوع میں حضرت لوت علیہ السلام کے نافرمان قوم کا بتفسیق تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے گزشتہ رکوع کے آخر میں فرشتوں کا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے سامنے اپنے آنے کے مقصد کو بیان کرنا مذکور تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ان کے آنے کا اصل مقصد پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اصل میں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجی گئے ہیں جب اب حضرت ابراہیم علیہ اللہ نے سنا کہ بے ان کا اشارہ و سلام کے قوم کے طرف ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً حردوت سلام ہے ان کا کیا بنے گا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کے گھر والوں کو بچانا ہے سوائے ان کی بیوی نے بیوی کی لیے کہ اس کی خاتون کے سارے رک رکھاؤ اور سارے اعمالی جکاؤ اپنے خاندان اور قوم کے لوگوں کی طرف ہے بجائے ہر لوت علیہ السلام کیونکہ ہمدردیاں لوت علیہ السلام کے بجائے قوم کے لوگوں کے ساتھ ہے لہذا جس حالت سے اس قوم کو ہم گنان کیا جائے گا یہ بھی اس کے ساتھ رہے گی جب یہ فرشتے وہاں سے رخصت ہو کر کے لطلیہ سلاد والسلام کے ہاں پہنچے تو لطیہ سلاۃ والسلام نے بھی ان سے یہی بات کہا کہ بھائی تم لوگ کچھ ناشنا لگتے ہو تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک سچی خبر لے کے آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کے لوگ یا آپ کے قوم کے لوگ آپس میں لڑتے جگڑتے ہیں بعض ایک رائے کو ٹھیک کہتے ہیں بعض اس کو غلط اور اپنے رائے کو ٹھیک کہتے ہیں اور ہم یہ سچ کہتے ہیں آپ مقصد یہ تھا کہ ہم اب اس فرمان قوم کو اس کے انجام سے امتحار کر دیں گے اللہ کے حکم سے ساتھی علیہ السلام نے علیہ السلام کو یہ بھی انہیں کہا کہ رات کے آخری حصے میں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر کے جہاں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے یہاں سے آپ کوچ کر جائیں اور وہاں آپ چلے جائیں اور کوچ کرتے وقت کوئی پیچھے نہ دیکھیں اب یہ کون سا ملک تھا جس میں چلنے کے لیے اللہ علیہ السلام کو کہا گیا تھا تو وزیر فرماتے ہیں کہ یہ ملکی شام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاد ہے. جا پھر جب پہنچے وہ فرشتے علیہ السلام کی گھر وہ بیچے ہوئے علیہ السلام نے کہا کم کو ممن کروگ ہو ناشنا قسم کے بالو کہا ان فرشتوں نے بل کا بلکہ ہم لے کے آئے ہیں آپ کے پاس بل اسے کانوں کی ہی ترون جس میں آپ کے قوم کے لوگ آپس میں شکوک اور شبہات میں مبتلا ہے وہ بالحق اور ہم دائیں تیرے پاس پر کی بات بنا با اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں فاصر بہل کا سو آپ لے جائیے اپنے گھر والوں کو بے خطیم کے حصے میں وہ طبی اور اور آپ خود چلیے ان کے پیچھے یعنی لوگوں اپنے خاندان کے لوگوں کو آگے آگے اور خود ان کی پیچھے پیچھے راستے پیشتے چلتے رہیے وہ اللہ کم اور موڑ کر نہ کہ تم میں سے ایک بھی ومزو و مرون اور چلے جاؤ جہاں کا تمہیں حکم ہے اس لیے پیچھے موڑ کر دیکھنے کا کے بارے میں تاکید کی گئی کہ بھئی یہ عمل نہ کرنا اس لیے کہ بندہ جب اپنے گھر سے دور جا رہا ہو کسی لمبے سفر پر یا جب بندہ اپنے خاندان کے لوگوں سے جداؤ رہا ہو اور گھر سے نکل کر کے جب دور چلا جائے تو وہ مڑ کر محبت کے اظہار کے لیے پیچھے ان کی طرف دیکھتا ہے اور ہاتھ ہلا کر ان کو گویا الوداع کرتا ہے یہ محبت کے اظہار کی نشانی ہوتی ہے تو ہر الدود علیہ سلاۃ والسلام کو فرشتوں نے کہا کہ پیچھے مڑ کر بھی اس خدا فرمان قوم کی طرف نہیں دیکھا وہ خبر اے اور مقرر کر دی ہم نے اس کو ذالک الامرہ یہ بات اَنَّ دَا بِرَحَا أَوْلَائِيَ کہ جَلْ اس قوم کے مَقْدُهُمْ مُسْبِحِينَ کٹ کے رہے گی صبح ہوتی ہی اب لوت علیہ کو یہ بات بتائی گئی اور یہ فرشتے ہل لوت علیہ السلام کے گھر میں ہیں قوم کے نافرمانوں کو پتا چلا کیونکہ وہ لوگ ہم جس پرستی کی بیمارین کے شعار تھے اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ لوت علیہ سلاۃ والسلام کے گھر میں خوبصورت اور خبرون نوجوان آئے ہیں تو اجا المدینہ تھے اور آئے شہر کے لوگ یستبشرون تب خوشیاں مناتے ہوئے کہ ہمیں تو ہمارے خواہش کی تسکین کا سامان مل گیا ہے لوت علیہ سلاۃ والسلام نے ان لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کالا کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں فلا تم مجھے رسو مت کرو تو مہمان کے حفاظت اور مہمان کا خیال کرنا یہ میزبان کے اخلاقی اور, دینی ذمہ داری میں سے. اللہ اور اللہ سے ڈرو بلا تزون اور مجھے بے ابرو مت کرو کہا انا فرمانوں نے اولم ننہا عَنِ دارمی کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے حمایت سے روکا نہیں یا یعنی تو کیا جو آسان الفاظ میں کہ کیا تو سارے جہان والوں کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے نعوذ باللہ نازب اللہ علیہ السلام فرمائے ہا اولہ بنا تھی یہ حاضر میرے بیٹیاں یعنی جو تمہاری بیویاں ہیں یہ میرے بیٹیاں ہیں یہ حاضر ہے جیسے تم نے فرمایا ان کن تم فاہن. اگر تم نے اپنے خواہش کی تسکین کرنا ہے یا اپنے خواہش کو پورا کرنا ہے تو بھی اللہ تبارک وطالع نے خواہشات نفسنے کی تسکین کے لیے ان کو پیدا کیا نہ کہ ہم جس پرست ذریعے تم اپنے خواہشوں کی تسلیم کریں اللہ تبارک و تعالی جلال محبول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ اے تیارے رسول مجھے تیری زندگی کی قسم انہم لفی یا مہوم بے شک وہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش ہو کے چلے جا رہے تھے انہیں یہ خیال تک نہیں تھا کہ اللہ کا پیغمبر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے ہیں اور انہیں روک رہے ہیں اپنے مہمانوں کے رسوا کرنے سے لیکن وہ ہے کہ اپنے خواہشات کے تسکین کے موجوں میں ایسے دس چکے ہیں کہ انہیں یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہمیں روکنے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی نے طلوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کری رام رخ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے جان کی قسم تیری زندگی کی قسم تفسیر روح المانی میں جمہور مفسرین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ لام روکا کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے زندگی کی قسم کا ہی محقی شریف میں دلائل نبوا اور ابو نعیم اور ابن, ابن مرودیا وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات اور کائنات میں سے کسی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت اور مرتبہ عطا نہیں فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پیغمبر یا کسی فرشتے کی زندگی پر کبھی قسم نہیں کرائی اور اس آیات میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر و حیات کی قسم کرائی گئی ہے جو آپ صلی اللہ علّم کی انتہائی اعزاز اور اکرام ہے اب یہ ہے کہ غیر اللہ کا قسم کرانا چاہیے یا نہیں چاہیے بندوں کے لیے کیا اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کا تو اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماں اور صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کا یعنی اگر قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی قسم اٹھا ہے اللہ کی صفات صفات کے صفات میں سی کسی صفت کی قسم اٹھا ہے اللہ رحیم کی قسم اللہ کریم کی قسم اللہ قدیر کی قسم یہ صفات کیونکہ قسم اسی کی گائی جاتی ہے جس کو سب سے زیادہ بڑا سمجھا جائے اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات ہی ہو سکتا ہے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماؤں اپنے والدوں اور اپنے بتوں کے قسم نہ کھاؤ اور اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت کھاؤ جب تم اپنے قول میں سچے ہو یہ ہر بہرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ابو دبو شریف میں اور صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے باپ کی قسم کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار فرمایا کہ یا عمر خبردار اللہ تبارک و تعالی باپوں کی قسم کانے سے منع فرماتا ہے جس کو قسم اٹھانا ہو اللہ کے نام کا خلف کرے ورنہ خاموش رہے لیکن یہ حکم عام مخلوقات کے لیے ہیں اللہ تبارک و تعالی خود اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کاتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وہ شم قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی وَالْقَمَرِ ایزاط اللہ اور قسم ہے رات کی جب وہ اس کی پیچھے ہے اسی طریقے سے کئیوں جگہوں پر اللہ تبارک و نے قسم کھائی اپنی مخلوق میں سے یہ ان کے لیے مخصوص ہے جس کا مقصد کسی خاص اعتبار سے اس چیز پر اس چیز کا اشرف اور عظیم النفع ہونا بیان کرنا ہے عام مخلوق کو اللہ کی قسم کھانے سے روکنے کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس کائنات میں اللہ سے بڑا کسی کو نہ سمجھنا شروع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں ظاہر بات ہے کہ کسی بڑے کا تصور نہیں ہے اس لیے کہ اللہ طلاف بڑائی تصرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات بابرکت کے ساتھ ہی مخصوص ہے لہذا اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہے قسم کا لیں لیکن مخلوق کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے تو وہ اپنے آپ کو قسم سے بچائیں جہاں تک ممکن ہو سکے لیکن اگر اپنے رائے کو قسم کے ذریعے مضبوط کرنا ضروری ہو تو پھر وہ صرف اور صرف اللہ کے نام کے قسم اٹھائے اللہ کی صفات میں سے کسی کی قسم اٹھائے قرآن کا قسم اٹھایا جا سکتا ہے لیکن کسی اور کا قسم مجھے اپنی قسم مجھے تری قسم مجھے اپنے باپ کی قسم مجھے اپنے بچوں کی قسم یہ سارے قسم قسم کے سارے ہندوانہ قسم کی باتیں اصل حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کو بغیر سوچے سمجھے ایسے ہندوانا روایات کا پیروی نہیں کرنی چاہیے تو اللہ تبارک و ادا فرماتے ہیں فضرت ہو مست مشرقین پھر پکڑ ان کو ایک زوردار آباد میں نکلنے کے ساتھ ہی فالنا آ صاف رہا سو ہم نے کر دیا اس بستی کے اوپر حصے کو نیچے علیہم ہجور اور ہم نے بارش برس ان پر پرو کے جو کہ کنکر نماز یعنی کنکر نما قسم کے پکے ہوئے پتھر بے شک اس میں بھی دھیان کرنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے یہ جو دھیان کرنا چاہے کہ اللہ کے نا فرمانیوں کا انجام کیا ہوتا ہے تو اس کو ایسے لوگوں کو جو تر سلاۃ السلام کے قوم کے اعمال پہ غور کرنا چاہیے یہ لوگ کس قسم کے گناہوں میں مبتلا تھے اور ان کا انجام کیا بنایا گیا ان گناہوں کی وجہ سے اللہ فرماتے لگے اور یعنی مکہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے ان نے فضا لے کر بے شک اس واقعہ میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے وہ ان کو اسحابل اور بے شک تھے بن کے رہنے والے یعنی زیادہ درختوں کے جگہ کے رہنے والے اس کو اصحاب کہا جاتا ہے البت یہ قوم جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ اللہۃسلام کی قوم ہے اےکا یعنی ایسی جگہ کہ جہاں زیادہ درخت اگے ہوئے ہوں تو ایسے جگہ کے رہنے والوں کی طرف اللہ تبارک تعالی ہر شعیب علیہ صلاحت والام کو پہلے محبوس فرمایا اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے انکار کیا اور وہ اپنے انکار اور نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے انجام سے امکنہ ہو گئے تو پھر اللہ تبارک پتہ آپ شیب علیہ صلاۃ والسلام کو مدیت کی طرف محبوس فرمایا اللہ کا شیرفن ہم نے ان اساب اہدا یا اس گنے جنگل کے جگہ کے رہنے والوں سے انتقام لیا وہ انہما نبی امام مبین اور بشک وہ دونوں بسیاں کھلے راستے پہ موجود ہیں یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ اپنے ذرائع سے بھی اصحاب ایگا کی بستی کو جانتے تھے اور اس کی بربادی کے بارے میں بھی ان کو علم تھا اور اصحاب اور لوت علیہ السلام وسلام کے قوم کی بستی کے بارے میں بھی جانتے تھے اور آج بھی جانتے ہیں اور اس کی بربادی کے بارے میں بھی وہ جانتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ صرف جاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ہلاکت کے اسباب پر غور کرنا ضروری ہے جس کی طرف دیہات بہت کم لوگ دیتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ واقعات بیان ہی اس لیے کیے ہیں تاکہ دھیان کرنے والے ان واقعات کے پس منظر میں ان حقائق پہ دھیان کریں کہ جس کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوئے الحمد للہ رب المین شو میں پارے سورہ ہجر کی یہ چھٹا رکو ہے اور یہ چھٹا اور آخر رکو اہت نمبر اسی سے لے کر آیت نمبر 98 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے جہاں پہ صورت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی دانے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا ہے ابتدان اس لیے کہ صورت کی شروع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کو جو شدید اعناج اور مخالفت تھی اس کا بیان تھا اس کے مختصر آپ سلم کی تسلی کا مضمون بھی ذکر کیا گیا اب ختمی صورت پر اسی اعینات اور مخالفت کے بارے میں آپ سلم کی تسلی کے لیے تفصیل مضمون بیان کیا جا رہا ہے سنانچ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احشاد ہے ذبح اور بے چٹلا چکے اسحاب الحجر حجر کے رہنے والے المرسلیم کو حجر یہ ایک وادی ہے جو حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے اور یہاں پہ قوم سمود آباد تھی اللہ تبارک و وطالعہ کے ارشاد ہے کہ آپ وسلم کو جیسے آج مکہ نے ہے کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے انبیاء کرام کو کئی قومیں جٹلا چکی جن میں اسابی شامل ہے وہ آتے گھم آیا دینا اور ہم نے دی ان کو اپنی طرف سے نشانیاں فقان ون ہم تو وہ ہوئے ان سے ایراز کرنے والے فکان تھے وہ راشتے تھے پہاڑوں میں گرمین ان پنان کے ساتھ بڑے انجینئر قسم کی قوم تھی اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشاعت ہے کہ یہ پہاڑوں میں گر اور ہموار جگہ میں بڑے بڑے محل بنائے کرتے تھے لیکن نافرمان ہو گئے اور انہوں نے کہا جیسے دوسری جگہ میں ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ من اشد مناقوطن من بلا ہم, ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور اور صلاحیتوں والا ہے جو ہمیں سمجھائے یعنی دنیا کو آباد کرنے والے تو ہم ہیں ہم سمجھانے والے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں سمجھائے غلط ہو پھر پکڑا ان کو ایک چیخ چیخنی مصبحن صبح کے وقت فما اغن عنہم ما کانو یکسیبون پھر کام نائے ان کے طرح سبو جو کچھ انہیں کمائی تھا وما خلقنا السماوات والارضا اور ہم نے پیدا نہیں کیا جو کچھ آسمان اور زمین وما بینہمار جو کچھ ان دونوں کے دل الا بالحق مگر ایک حکمت کے ساتھ وَإِنَّ سَعَتَ الْعَابِيَةٌ اور بے شک قیامت آنے والی ہے فَسْفَحِسْصَفَ الْج بس آپ کنارہ کشی اختیار کر لیجیے اچھی طریقے سے کنارہ کشی اختیار کرنا یعنی لوگوں کو سب سے پہلے تو نصیحت کرنا ہے سمجھانا ہے لیکن اگر وہ نہیں سمجھتے اور اس گناہوں میں وہ اتنے دھنس چکے ہیں کہ وہ الٹا اچائیوں کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے فساد کا ذریعہ بنتے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی ان سے قوی امکان ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ ارشاد ہے کہ ایسے نا فرمانوں سے اچھی طریقے سے کینارے شکر کیجیے ان نوبا کا وہ رب ہے وہ سب کا پیدا کرنے والا خبردار ہے القرآم العظیم اور ہم نے دی ہے آپ سے مین المسانیہ بطور وظیفہ کے بول العظیم عظیم بڑے درجے کا قرآن بڑے درجے کا اور سات آیاتوں سے مراد اس کے بارے میں مفسرین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حافظ نقل کی ہے کہ ان آیات میں سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا گیا ہے اور اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک حیثیت سے پورا قرآن ہے کیونکہ اصول اسلام سب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع کر دی ہے اللہ تبارک و تعالی کا اشیا ہے اللہ تم آئی نئی آپ مت اٹھا کے دیکھیے اپنے نظروں کو الا طرف جو ہم نے ان کو برتنے کے لیے دی ہے ازواجن طرح طرح کی چیزیں ان میں سے وہ اللہ تحزن اور آپ غم نہ کر ان پر وہ پھر جناح اور آپ اپنے دھندے کو جھکائے رکھیے ایمان والوں کے لیے یعنی آپ اہلی ایمان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیجیے اور جن نافرمانوں کو میں نے دنیا میں طرح طرح کے چیزیں دی ہیں نی... بطور ن... نعمتوں میں سے آپ اس کی طرف دھیان ہی نہ کیجیے اس لیے کہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں ہے اور آپ کو تو قرآن عظیم دیا گیا اور قرآن عظیم ایک ایسی علم ہے اور ایک ایسی نعمت ہے کہ جس پر عمل پیرا ہونا ہمیشہ کی خوشحالی کی ضمانت ہے اور ان کے پاس جو خوشحالی کے اسباب اور سامان ہیں یہ تو ان کے لیے آزمائش کا سامان ہے قل اور کہہ لیجیے ان نظیر کہ بے شک میں تو کھول کے تم لوگوں کو ڈرانے والا ہوں تمہیں انضل مختصمین جس طرح کے ہم نے بھیجا ان بانٹنے والوں پر الودین جاد القرآن عظیم جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے اس طرح کر لیے اور قرآن کو اس طرح سے کے بعض حکموں کو تو مانا جو ان کی مرضی کے مطابق تھے اور قرآن کے جو احکامات ان کی خواہش کے خلاف تھے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تو گویا یہ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے بوٹی بوٹیاں کر دینے والی بات ہے فوارد بی کا سو قسم ہے تیرے رب کے ہم ان سبوں سے پوچھیں گے اما اس بارے کام یا جو وہ کرتے ہیں پسنا عمر سو سنا کر جو تجھ کو حکم ہوا ہے وہ اور ضامن اور بے پرواہ ہو جائیے مشرقوں سے ان نا کف نقل بے شک ہم کافی اچھے طرف سے ان مذاق کرنے والوں کے لیے اللہ الله بولو بے شاء اللہ اللہ کے سہوا اور سو قریب جان لیں گے وضد نالم اور یقیناََ ہم جانتے ہیں یہ کہ آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے بما اس سے یقول وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے بات اس وقت کے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اللہ کے رسول کو پتھرے مارا کرتے تھے اللہ کے رسول پر آوازیں کسا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا پیارا کہتے ہو اللہ کا مقرب کہتے ہو کھانے کے لیے تو روٹی نہیں مل رہی پینے کے لیے صاف باری میسر نہیں اور پہننے کے لیے تمہارے پاس جنگ کا لباس نہیں اور کہتے ہو جی کہ میں اللہ کا پیارا ہوں اس طرح کی باتیں کہہ کے باتے کہتے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے وہ لوگ دل شکنی کیا کرتے تھے اور اللہ کا رسول بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے اور اس پر مزید یہ کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے تیرے اس بیان کیے جانے والے تیرے رب کے اس کلام کو کہہ دو اپنے رب کو کہ وہ ہم سے اس بارے میں معلوم کرے اور ہمیں وہ سزا کیوں نہیں دیتا اللہ تبارک و طالبہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا عظیق و صدر و کہ آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے ان کے باق سے فساد ہم جو سو آپ خوبیاں بیان کرو اپنے رب کے تصدیح تصدیحات کے ساتھ حکم اور رہو سیدھا کرنے والوں سے تو گویا ظالموں کے ظلم اور بے انصافوں کے بے انصافیوں کے مقابلے میں بندے کو اللہ کی طرف اپنے توجہ زیادہ مرکوز رکھنی چاہیے زیادہ نماز پڑھنی چاہیے زیادہ اللہ کی آمد و سنا کرنا چاہیے وہاں ربک اور بندگی کیجیے اپنے رب کے خطہ یا جب تک آئے تیرے پاس یقینی بات یعنی یقینی بات کے آنے تک آپ نے اللہ کے بندگی کو مسلسل جاری قائم اور قائم رکھنا ہے یقینی بات عمر موت ہے یعنی موت تک آپ نے اللہ کی بندگی کرتے رہنا ہے اللہ کے سامنے سیدھے کرتے رہنا ہے اللہ کی خوبیاں اور اللہ کے تصویرات اور اللہ کی باتیں بندگان خدا کے سامنے رکھتے رہنا ہے وہ اس پر کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں ان کا اپنا ذرف ہے اس لیے کہ ان کے پاس اظہار کے لیے اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اب ایک برتن کے اندر اگر کسی نے گندگی بھر بھی ہے تو اس برتن کے اوپر سے جب ڈکن ہٹایا جائے گا تو اندر سے گندگی ہی دے گی اور اسی کی بدبو ہی نظر آئے گی اور پھیلے کی خوشبو تو نظر نہیں آئے گی تو ان کے پاس اعمال ہی اسی درجے کے ہیں کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں جب بھی کچھ کہتے ہیں جب بھی کچھ سوچتے ہیں جب بھی کچھ بولتے ہیں تو سوائے نقصان کے اور تکلیف دہ باتوں کے وہ ان کے پاس ان کے برتن میں کچھ ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ان پسندیدہ باتوں اور تکلیف دہ اعمال کے جواب میں آپ اپنے آخرت اور اپنے رب کے رضا کے لیے اور اپنے آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے زندگی کے آخری لمحے تک اپنے رب کے ساتھ اپنے وابستی کو مضبوط تر کرنا ہے اور اس کو قائم تر رکھنا ہے تاکہ کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان اور اللہ کی تصدیق اور اللہ کے وعدوں پر یقین کی رسی ہاتھ سے چھوٹ نہ پائے یہاں پہ سورہ حجر نے اختتام کو پہنچا و آخر ان الحمدللہ رب العالمین